أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا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 وَزَنَنْتُمْ ن تم وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ نل يَخْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا یقفر لم سیقول المخلفون عزنطلق تم علا مغان ملتا خزوحہ ذرونا نت تبعقم یوریدون عیوبدلو کلام اللہ قل تت طبع قزالکم لن تت تب قال الله من قبل و بل تحسدون بل قانو لائف مقصد سورہ فتح کا بشارت بالفتحہ ایمان والوں کو فتح کی بشارت دی جا رہی ہے سورت کے آغاز میں رسول اللہ پر پانچ انعامات ذکر کی گئیں اور سورت میں بار بار اللہ کے پیغمبر کا مقام بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بظاہر اگر انہوں نے صلاح کر لی تو جیسا بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی کمزوری یا اسلام کی کمزوری پر آمادگی ظاہر کی ہے ہرگز ایسا نہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم کے تابے ہیں اور یہ ایسی یہ صلاح ہو کر بھی ایسی فتح ہے کہ جو آئندہ آنے والی فتوحات کے لیے ایک بنیاد ہے اور ایک مقدمہ ہے سات صحابۂ کرام باوجود اس کے کہ انہوں نے جہاد پر بیعت کی موت تک لڑنے کی انہوں نے بیعت کی نہ بھاگنے پر انہوں نے بیعت کی لیکن اگلے ہی لمحے جب انہیں کہا گیا کہ ہم صلح کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے لڑنے پر اصرار نہیں کیا اور یہی ان کی تابے اور یہی ان کی فرما برداری تھی گزشتہ آیات میں صحابہ کرام ان کا مقام ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد پر بیعت کرنے والے اور موت تک لڑنے والے لڑنے پر بیعت کرنے والے یہ ایک جانب صحابہ ان کا یہ حال تھا دوسری جانب منافقین کا یہ حال ہے کہ ایک تو اللہ کے پیغمبر جاتے وقت کہ انہوں نے صحابہ کرام ایک عام منادی کروائی کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے سات قربانیاں بھی لی تھیں کیونکہ یہ احتمال تھا کہ قریش کے ساتھ کہیں لڑائی ہو جائے تو پھر اگر راستے میں روکے گئے تو احرام سے بغیر قربانی کے نہیں نکل سکیں گے اور یہ بھی دنیا والوں کو قریش کو کفار کو یہ بتانا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے لیکن ساتھ یہ امکان بھی تھا کہ شاید لڑنے کی نوبت آ جائے اسی لیے عام منادی کرائی اور ساروں سے کہا گیا کہ نکلیں منافقین نے بہانے بنائے اور وہ, وہ اسی آرزو اور تمنا میں تھے کہ قریش وہ لوگ تھے کہ جو بدر میں عہد میں خندق میں یہاں مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ یہاں تک آئے تھے اب یہ لوگ یہ موت کے منہ میں خود جا رہے ہیں تو اسی لیے وہ نہیں گئے اور بہانے کیے اب جب وہاں پہ لڑائی نہیں ہوئی صلاح ہو گئی یہ بات یہ سارے لوگوں میں پھیل گئی تو اب اللہ کے پیغمبر ابھی مدینہ نہیں پہنچے اور پیشگی انہیں منافقین کے احوال بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کے پہنچتے ہی وہ بہانہ کرنے والے وہ بہانہ گھر وہ آئیں گے اور وہ بہانے بنائیں گے کہ ہمیں بہت عذر تھا یہاں پر ہم نے اپنے اموال کو سنبھالنا تھا گھر میں کوئی نہیں تھا اور ہماری بہت ساری مجبوریاں تھیں اے پیغمبر آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں یہ بہانے یہ بنائیں گے اور پھر اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ جب غنیمت خیبر کے لیے اعلان ہوا کہ خیبر کے غزوہ کے لیے نکل پڑیں غزوہ خیبر کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ کل کے درس میں پورا تفصیلی واقعہ وہ پیش کروں گا انشاءاللہ اللہ تو جب خیبر کے لیے مسلمان نکلے تو اب انہیں پتا تھا کہ وہاں پہ یہ دشمن آسان ہے اور وہاں پہ غنیمت ہاتھ آئے گی تو فوراً ہی کہا کہ ہم نکلتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ جو لوگ ہدیبیا میں نکلے تھے صرف وہی لوگ وہ خیبر کے غزبے میں شریک ہوں گے اب انہیں پتہ ہے کہ وہ آسان محاذ ہے تو منافق ہمیشہ دنیا کی دنیا کے لیے سوچتا ہے جہاں پہ اسے فائدہ نظر آتا ہے بس اسی کے لیے وہ لپک پڑتا ہے سیقولو القل مخلف نا قریب کہیں گے آپ سے المقلف وہ پیچھے چھوڑے گئے اور وہ پیچھے رہنے والے اور مخلف اس میں مفرول کا سیغا ہے یعنی وہ جو پیچھے چھوڑے گئے یعنی اصل میں انہیں اللہ نے چھوڑا ہے اور اللہ نے انہیں باہر جانے کی جہاد میں جانے کی توفیق ہی نہیں دی یہ اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی سیقول العقل مخلف عنقریب کہیں گے آپ سے المقلفونہ وہ پیچھے چھوڑے گئے وہ منافق کے جنہیں اللہ نے سرے سے توفیق ہی نہیں دی اور جنہیں اللہ نے یہاں سے جانے کی توفیق ہی نہیں دی اور اصل میں یہ اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ انسان جانے کا پکا ارادہ کرے اور یہ اللہ کی جانب سے ہی توفیق ہوتی ہے جی ایک عالم گزرے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی ان کا بار بار حوالہ دیا ہے جی امام کشیری جی امام کشیری جی ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر کشریری جی امام کشری عبد الکریم حوازن ابن عبد الملک القشیری ان کی تفسیر ہے تفسیر القشری لطائف الاشارات اس کے علاوہ ان کی دیگر کتابیں بھی ہیں اور اصل میں تصوف کے علماء میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے تو ان کا قول یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ قرشعری کہتے تھے کہ قلعہ من يوفق الدعی سمجا بلو فنا ملا یقونتی قلع عموماً جسے دعا کی توفیق نصیب ہو جائے کشری کہتے ہیں عموماً جسے دعا کی توفیق نصیب ہو جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ قبولیت کے اہل ہی نہیں ہوتے ان کی زبان پر سوال آتا ہی نہیں یعنی اللہ انہیں دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں دیتا تو یہاں پہ ان کا ارادہ سرے سے تھا ہی نہیں کہ ہم جہاد کے لیے نکل پڑیں تو اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی بلکہ انہیں مخلف بنا دیا اور پیچھے چھوڑا ہوا بنا دیا اللہ نے انہیں پیچھے رکھا سیقول القل مخلف عنقریب کہیں گے آپ سے پیغمبر المقلفونہ وہ پیچھے چھوڑے جانے والے اللہ کی جانب سے یہ کون لوگ ہیں من العرا دیہاتیوں سے وہ بدوں سے شغلتنا اموالنا و اہلونا کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے جو قرب و جوار کے دیہات ہیں تو ان میں بھی یہ اعلان کرایا تھا کہ سارے نکلیں شغلتنا اموالنا و اہلونا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مشغول کیا تھا ہمارے مالوں نے وہ اہلونا اور ہمارے گھر والوں نے گھر میں بیماری تھی باغات کی کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں تھا دکان میں کوئی نہیں تھا شغلتنا اموالنا وہ ہمیں مشغول کیا تھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے فاستغفر لنا تو آپ بخشش طلب کریں ہمارے لیے پیغمبر قرآن ان پر رد کرتا ہے کہ اگر ان کی یہ بات یہ اخلاص کے ساتھ ہوتی تو تب بھی ایک بات تھی لیکن یہ جو عذر کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر سے اپنے گناہوں کی جو بخشش طلب کر رہے ہیں یہ قلو نبی الصنتِم مال صفی قلوب ہم یہ جی کہتے ہیں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے دراصل دل سے یہ یہ بات نہیں کہہ رہے بلکہ جھوٹ بول رہے اور یہاں پہ ان کا اللہ سے اللہ کے پیغمبر سے اپنے گناہوں کے بخشوانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے دل پہ جو سرسری بات ہے وہ ان کے زبان پہ ان کی جو بات ہے وہ دل میں نہیں ہے قل کہہ دیجئے پیغمبر یہ جواب دیا جا رہا ہے دوسرا رد تم جہاد کے لیے اس لیے نہیں نکلے کہ تم اگر نکل پڑو تو کہیں تمہیں جہاد میں نقصان نہ پہنچ جائے یا تمہارے جانے کی وجہ سے یہاں پہ تمہارے گھر والوں پر کوئی مصیبت آن نہ پڑے یا تمہارے کاروبار کو نقصان نہ پہنچے تو اگر وہی اللہ وہ تمہیں گھر بیٹھے نقصان پہنچاتا تو کون تھا کہ وہ تمہیں اس نقصان سے بچا سکتا اور وہی اللہ اگر تمہیں فائدہ دیتا ہے تو جنگ میں اور جہاد میں جا کر بھی وہاں پہ تمہیں کوئی خراش نہیں آئے گی اور وہاں سے کامیاب اور کامران ہو کر لوٹو گے لیکن منافق کو یہی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی قل کہہ دیجئے پیغمبر فمیم لکم لِكُ اللہ ہی شعی ان بس کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے شعیع ان کسی چیز کا ان اراد یہ اگر چاہے وہ اللہ بکم تم ان اراد بکم ذرن دی اگر, چاہے بکم ذرن دی اگر چاہے اللہ بکم ذرن تمہیں کوئی نقصان پہنچانا تو کون ہے اور یا من اللہ اللہ کے عذاب کی بجائے بس کون تمہارا مالک ہے تو کون مالک ہے تمہارا من اللہ اللہ کے بدلے میں شعی کسی چیز کا ان اراد کم کہ اگر ارادہ کرے اللہ تم پر ضراً کسی نقصان پہنچانے کا یعنی اللہ کے بدلے میں کون تمہیں ضرر سے اور نقصان سے بچا سکتا ہے اگر اللہ کی طرف سے تمہیں نقصان اور پہنچانے کا ارادہ ہو یا او اراد بیکم نفان یا وہ چاہیں یا چاہیں اللہ بکم تمہیں نفان کوئی فائدہ پہنچانے کا تو کون ہے کہ جو اللہ کے بدلے میں تم سے وہ فائدہ وہ ہٹا سکے کوئی نہیں ہے بلکان اللہ بما تعملون خبیر بلکہ ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار یہ اللہ تمہارے بہانوں سے بھی واقف ہے اور تمہارے عذر سے بھی واقف ہے یہ بل یہ بھی اضراف کا ہے یعنی تم لوگ یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ نکلنے سے یہ اپنے مال کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی وجہ سے تم لوگ پیچھے نہیں رہے یہ تم لوگوں کا ارادہ نہیں تھا بلکہ اصل میں کون سی چیز وہ مانے بنی اور کون سی چیز رکاوٹ بنی وہ یہ تم لوگوں کا اللہ اور اللہ کے پیغمبر اور ایمان والوں کے بارے میں کہ یہ لوگ یہ دشمن کے مو میں جا رہے ہیں اور یہ دوبارہ زندہ سلامت واپس نہیں لوٹیں گے بل زننتم بلکہ تمہارا یہ گمان تھا یہ خیال تھا کہ اللہ ینقلبر رسول کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے اللہ کے پیغمبر والمؤمنون اور ایمان والے الہ اہلیہم اپنے گھر والوں کی طرف ابداً کبھی بھی وَزُّيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور مزین کی گئی تھی یہ بات فی قلوبکم تمہارے دلوں میں یعنی تم لوگ اس بات پر خوش تھے دلی خوش تھے کہ چلو اچھا ہے ایک ہی مرتبہ ان سے جان چھوٹ جائے گی وہ تم زن نہ سو اور تم نے گمان کیا تھا اللہ کے بارے میں بھی برا گمان کہ وہ ان کی مدد نہیں کرنے والا وہ کہاں پہ ان کی مدد کرتا ہے وہ کن تم اور ہو تم قوم تباہ ہونے والے بورا یہ بائر بور کی جمع ہے ہلاک ہونے والا بورن ہلاک ہونا وہ کن تم قوم امبورا اور ہو تم قوم لوگ تباہ ہونے والے یعنی ان بد گمانیوں کی وجہ سے اور تمہارے اس برے اعتقاد کی وجہ سے تم لوگ ہلاک ہو چکے ہو وہ ملّمیو مم بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ رسولی ہی اصل میں منافق کا یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان ہی نہیں ہے وہ ملمیو مم بلّہ و <ورسوله> اور جو کوئی ایمان نہ لائے اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر تو در حقیقت یہ کافر ہے اور فعین أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نہ اور بے شک ہم نے تیار کی ہے انکار کرنے والوں کے لیے سعیرن جہنم کی آگ ہم نے ان کے لیے آگ تیار کی ہے کیا اللہ کو یا اللہ کے پیغمبر کو یا اللہ کے دین کے لیے کیا ان منافقین کی ضرور کوئی ضرورت پڑتی ہے کیا ان کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ اللہ اپنا استغنا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی یہ اللہ کو ان منافقین کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں ہے ولی اللہ ملک اس اور خاص اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی ولرد اور زمین کی یکخ فرومیا شا بخشتا ہے جسے چاہے بخشنا من میشا اور سزا دیتا ہے جسے چاہے سزا و کان اللہ و غفور رحیمہ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان یہ جی اب منافق اس کا تو کام یہ ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھائے جہاں پہ سختی ہو منافق وہاں پہ قدم نہیں اٹھاتا لیکن جہاں پہ آسانی ہو غنیمت کی بات ہو دنیا کے حصول کی بات ہو تو پھر منافق وہاں پہ یہ بڑا تگڑا ہوتا ہے اور بڑا جانے کے لیے تیار ہوتا ہے سیقول الْمُخَلَّفُونَ ازن تلق ان قریب کہیں گے وہ پیچھے رہ جانے والے منافق ازن تلق کہ جب تم چلو گے یہ علام غانما علامگانما خیبر کے غنیمتوں کی طرف مغانم سے مراد یہاں پہ خیبر کی وہ غنیمتیں ہیں انشاءاللہ اللہ کل کیونکہ یہ محرم سات ہجری میں سلح حدیبیہ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ذلقادے کا مہینہ تھا ذوالقادے کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر چلے تھے اور درمیان میں ذلحجہ کا مہینہ گزرا اور پھر اگلے ہی مہینے سات ہجری محرم میں غزب خیبر یہ ہوا ہے تو سیقول المخلفلک تم علامہ ان عنقریب کہیں گے وہ پیچھے رہ جانے والے منافق جب تم چلو گے خیبر کے غنیمتوں کی طرف لاخذو تاکہ تم لے سکو ان غنیمتوں کو ضرور نہ چھوڑو ہمیں ہمیں بھی ساتھ چھوڑو نہ کہ ہم بھی ساتھ چلیں تمہارے ہم بھی تمہاری تابے کریں یعنی ہمیں بھی ساتھ لے چلو قرآن کہتا ہے یوری دوں نہ کلام اللہ چاہتے ہیں یہ منافق کہ یہ بدل دیں کلام اللہ یہ اللہ کی بات کو اللہ کے کلام کو یہ اللہ کی بات کو یہ بدلنا چاہتے ہیں اور اللہ کی بات کیا ہے یہ اللہ کی بات یہ ہے کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر لن تتبعونا لن تتبعونا کہ آپ ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے آپ ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلیں کزا لکم قال اللہ من قبل اور اسی طرح کہا ہے اللہ نے ہمیں من قبل اس سے پہلے من قبلوں میں اشارہ کیا ہے اے من قبل یعنی حدیبیہ سے پلٹنے سے تمہاری طرف یعنی مدینہ پلٹنے سے پہلے ہی اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں خبردار کر دیا تھا اور اللہ نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ منافق وہی شخص وہ غزوہ خیبر کے لیے جائے گا اور خیبر کی غنیمتوں کے لیے جائے گا کہ جو حدیبیہ میں وہ شریک ہوئے تھے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو حجیت حدیث پر مضبوط دلائل ہیں حجیت حدیث پر یہ آیت بھی ان مضبوط دلیلوں میں سے ایک ہے یہاں پہ قرآن کہتا ہے کزا کم قال اللہ من قبل اور اسی طرح اللہ نے کہا ہے من قبل اس سے پہلے کہ اور وہ اللہ کا قول کیا ہے کہ خیبر کی غنیمت ہر وہ شخص لے گا کہ جو حدیبیہ میں وہ شریک ہو چکا ہے اور جو حدیبیہ جا چکا ہے یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ حکم یہ اللہ کا جس کو یہاں پہ قرآن نے قال اللہ ہو یہ اللہ نے کہا ہے یہ حکم قرآن میں یہ حکم کہیں پہ نہیں ہے کہ خیبر کی یہ غنیمتیں ہر وہ شخص لے گا کہ جو حدیبیہ جا چکا ہے منکر حدیث سے پوچھو کہ اللہ نے یہ قول اپنے پیغمبر کو یہ کہاں قرآن میں کہاں پہ ہے محالہ وہی غیر متلو کی جانب جایا جائے گا اور یہ وہی غیر متلو میں حدیث میں یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بات یہ بتلائی ہے حافظ ببن کثیر کہتے ہیں کہ امر اللہ رسول اللہ فیضال کا یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان منافقین کو خیبر کے لیے اجازت نہ دی جائے ماقبت اللّہ من جن سے ضمبہم وجہ یہ کہ حدیبیہ جانے کا جو, جو انہوں نے گناہ کا ارتقاب کیا ہے تو یہ ان کی سزا ہے فعن اللہ تعالی قدوبیہ بے مغان میں خیبر وحدہ کیونکہ اللہ نے صرف ادیبیہ والوں کے ساتھ خیبر کی غنیمتوں کا اکیلے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور ان کے ساتھ ان میں کوئی شریک وہ نہیں ہوگا اب یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہی کہا قرآن میں یہ وعدہ اور قرآن میں یہ حکم کہیں پہ نہیں ہے اسی طرح ابن جزیی تسهیل میں کہتے ہیں یریدون ان يبدلوا کلام اللہ اے یریدون ان يبدلوا وعد اللہ لاہل الهدبیہ یہ منافق چاہتے ہیں کہ یہ بدل دیں اللہ کا وعدہ حدیبیہ والوں کے ساتھ اور وہ وعدہ کیا ہے کہ وہ خیبر کی جو غنیمتیں ہیں تو یہ انہیں کیونکہ مکہ میں انہوں نے یہاں پہ بیعت تو کی تھی جہاد کی لیکن کوئی جہاد جنگ نہیں ہوئی تو مکہ کے ان غنیمتوں کے بدلے میں اللہ نے خیبر کی غنیمتیں وہ دے گا اور یہ صرف ان کے ساتھ خاص ہیں یہ صرف ان کے ساتھ خاص ہیں اور منافق یہ نہیں جا سکتا تو منکرین حدیث پر یہ بہت بڑی دلیل ہے اسی کو اللہ نے کدالم قال اللہ من قبل اور اسی طرح کہا ہے اللہ نے من قبل اس سے پہلے یعنی ابھی ہم مدینہ واپس نہیں آئے تھے اور اللہ نے ہمیں یہ بات یہ پہلے سے بتا دی قرآن میں تو نہیں ہے تو منافق جواب میں کہے گا تو کہیں کہ یہ منافق کہ نہیں نہیں اللہ نے نہیں کہا بل تحسد بلکہ تم حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ یعنی ہم سے جلتے ہو منافق خود جہاد میں جاتا نہیں اور یہاں پہ صحابہ کرام سے کہ رہے ہیں کہ تم ہم سے جلتے ہو ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو الا قلیلا بلکہ ہے یہ کہ یہ نہیں جانتے یہ نہیں سمجھتے اللہ قلیلا مگر تھوڑا سا فائدہ دنیا کا یعنی وہ جو دائمی فائدہ ہے آخرت کا شہادت کا اسے نہیں سمجھتے منافق دنیا کے لیے بڑا ہوشیار ہے اور بڑا اقل مند ہے اور دنیا کے فائدے کو یہ جانتا ہے جب کہ وہ قلیل ہے تھوڑا ہے سیقول القل مخلفون من العرابی قریب کہیں گے آپ سے وہ پیچھے رہ جانے والے من العرابی دیہاتیوں میں سے کہ مشغول کیا تھا ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے تو آپ بخشش طلب کریں ہمارے لیے پیغمبر یقولون ابی الس کہتے ہیں یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اخلاص نہیں ہے قل کہہ دیجئے پیغمبر بس کون مالک ہے تمہارے لیے من اللہ کے بدلے میں ان کسی چیز کا اگر وہ چاہے تم پر کوئی ضرر دینا کوئی نقصان پہنچانا یا وہ چاہے تمہیں کوئی فائدہ دینا تو اللہ کے بدلے میں کون آ سکتا ہے کوئی نہیں بلکان اللہ بما تعملون نہ بلکہ ہے اللہ اس پر جو تم کرتے ہو خبردار بلزون تم بلکہ تمہارا یہ گمان اور یہ خیال تھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے پیغمبر ولم اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف ابدن کبھی بھی اور یہ بات مزین کی گئی تھی فی قلوبکم تمہارے دلوں میں یعنی دل سے تم یہ چاہ رہے تھے اور تم لوگوں نے گمان کیا تھا اللہ کے بارے میں برا گمان اور ہو تم قوم تباہ ہونے والے ومل بلّہ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو شخص ایمان نہ لائے اللہ اور اللہ کے پیغمبر پر تو یہ کافر ہے اور ہم نے تیار کی ہے کافروں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب جہنم کی آگ اور خاص اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی بخشتا ہے جسے چاہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان قریب کہیں گے وہ پیچھے رہ جانے والے ادن تلق تم علامہ جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف لیتاخوا تاکہ اسے حاصل کرو تو یہ کہیں گے ضرورا ہمیں بھی چھوڑو نہ طبعکم کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں تمہاری پیارے بھی کریں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بدل دیں اللہ کا کلام اللہ کی بات کل کہہ دیجئے پیغمبر لن تت ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے نہیں چلو گے ہماری پیروی نہیں کرو گے کدال من قبل اور اسی طرح کہی ہے اللہ نے یہ بات من قبل سے پہلے اللہ نے پہلے سے ہمیں یہ بات بتا دی ہے تو پسند قریب کہیں گے یہ منافق بل تاسدو نہ بلکہ تم جلتے ہو ہم سے بل بلکان کہ اللہ کلیلہ ہم تم سے کیا جلیں گے بلکہ ہیں یہ منافق کہ یہ نہیں سمجھتے وہ زیادہ فائدے کو اللہ کلیلن مگر تھوڑے سے فائدے کو سمجھتے ہیں جو اپنی دنیاوی دنیا, دنیا کا فائدہ ہے مال و متا کا فائدہ ہے واخر و دعوانا ان داوانہ رب العالمین